أعوذ بالله من الحيقون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَبَى مَا ظُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَى إِنُهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوْخَى شَدِيدُ لُقُوَى ستائيس سباري سورة نجم كي یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چبیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ نجم حجرت سے پہلے نازل ہونے والے مکہ کے زمانے کے ابتدائی دور کے اندر نازل ہونے والے اس سورہ مبارکہ میں تین رکو باسٹھ آیتیں تین سو ساٹھ کلمات ایک ہزار چار سو پانچ ہے یہ وہ پہلی صورت ہے جس کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشکین کے روبرو برو اس طرح مبارکہ کی تلاوت کی مکہ مکرمہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی کفار آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے اور آپ کے خیرخواہی سے بخوبی آگاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے والا کبھی بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا پھر وہ اندرونی خانہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں یقیناً یہ سچ ہوگا اس لیے کہ آپ نے زندگی بھر ان کے درمیان رہتے ہوئے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور آپ کا اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ میں بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ان تمام باتوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ان لوگوں نے جب اللہ کے پیر پیغمبر کے تعلیمات کو اپنے عقائد اور جاہلانہ رسومات کے خلاف پایا تو ان لوگوں نے ایک طرف جو اللہ کے رسول کو مجنون شاعر قائن اور دیوانہ کہا دوسری طرف انہوں نے اللہ کے اس قرآن کو شاعرانہ کلام اپنے طرف سے بنائی ہوئی باتیں اور اسی طریقے سے مجنونوں کا کلام اور جادو کہہ کر کے لوگوں کو اللہ کے کلام کے سننے سے متنفر کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے نہ, نہ وہ لوگ آئیں گے نہ وہ قرآن کو سنیں گے نہ اللہ کے رسول سے ملاقات ممکن ہوگی اور نہ وہ لوگ اسلام لائیں گے اس طریقے سے ان لوگوں کے جو فاسد خیالات ہے نا پسندیدہ عقائد رسومات اور توہمات ہے وہ پروان چڑھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان لوگوں کی ان تمام غلط بیانی کو گن گن کے مسترد فرما دیا ہے جو غلط بیانیاں ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام اور اسلامی احکامات کے بارے میں مشہور کر رکھی تھی شادی بڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد نبان نہایت رحم کرنے والا ہے اضا ہوا قزم ہے اس تارے کی جب وہ چھپ جائے اس تارے سے مراد یا تو مخصوص تارے ہیں کہ جو کبھی دکھائی دیتے ہیں کبھی غروب ہو جاتے ہیں یا اس تارے سے امراد کوئی ایک طرح بھی مراد دیا جا سکتا ہے جو دن کی روشنی میں زمین پہ رہنے والوں کو دکھائی نہیں دیتے اور رات کے میں وہ چمکتا ہوا دکھائی دیتے ہیں یا اس ستارے سے مراد وہ تارہ ہے کہ جو بعض مرتبہ روئے زمین پر رہنے والوں کو آسمانے کے کناروں سے ٹوٹتے ہوئے اور گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کے بارے میں عام انسان ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ ستارہ اس وقت کیوں ٹوٹا کس کے حکم سے ٹوٹا کس چیز پہ ٹوٹا کس طرح ٹوٹا اور کس مقصد کے لیے ٹوٹا لیکن اس کا ٹوٹنا اور گر پڑنا اور ڈوب جانا روئے زمین پر رہنے والے ہر انسان کے مشاہدے میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گویا اس تارے کے ٹوٹنے کے پس منظر میں اس پوشیدہ کار فرما قوت کی طرف اشارہ فرماتا ہے قسم ہے اس ذات کہ جس کے حکم سے ستارے ڈوب جاتے ہیں یا گر پڑتے ہیں ما و صاحب بہکا نہیں ہے تمہارا غوا یہ ساتھی اور نہوا ورنہ یہ بحرا رضی کا شکار ہوا ہے کیونکہ ان لوگوں نے پروگنڈے کرنے شروع کر دیے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی دین ہو گئے ہیں اور آپ بحرا روی کے شکار ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی قسم اٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ نہ تو آپ پھینکے ہیں اور نہ آپ بحراروی کے شکار ہوئے ہیں مافل ہوا اور نہ آپ بات کرتے ہیں اپنے نسانی خواہش کے بنیاد پر کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو یہ اپنے خواہشات کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے احکامات کا اظہار ہے نہیں ہے یہ مگر وہی یو جو بھی گئی آپ کی طرف اللہ شدید الخوا کہ جس کے تعلیم دی آپ کو ایک طاقتور فرشتے نے زو زوراورا ہوا اس کی فیت کو اللہ بیان فرماتا ہے کہ ابتدان جس کیفیت فیت کے ساتھ جس طرح سے خبر جبیل علیہ السلاۃ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئے سورہ مدثر کی تفسیر میں انشاءاللہ شاء آگے آئے گا احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کو دیکھا آسمان کے مشرقی کناروں سے نمودار ہوتا ہوا تو وہ اتنا وسیع اور عریض جسم قد گھاٹ رکھنے والا تھا حدیث میں آتا ہے اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ گویا اس نے مشرق اور مغرب کو اپنے اندر سمول لیا تھا پھر وہ آہستہ آہستہ قریب آتا گیا قریب آتا گیا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ پہنچا اور قریب آ کر پھر انہوں نے اللہ کا وہ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے منظر کے دیکھنے میں کوئی کوتا نظری سے کام نہیں لیا اور نہ آپ غلط فہمی کے اشکار ہوئے باری تعالیٰ ہے وہ وبل کے اعلیٰ اور نارے پر آسمان پھر وہ نزدیک فرق دو کمان کے برابر او ادنا یا اس سے بھی نزدیک ترخا اب بھی پھر حکم بیجا اللہ نے اپنے بندے پر ماں اوخا جو کچھ اللہ نے وہی بیچی ماں کا آدو جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل میں جو کچھ اس نے دیکھا یعنی یہ سارے کوئی غلط فیمی کا پیغام نہیں ہے افا انا ما کیا تم اس میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے دیکھا ولقد قدر آزل اخرى اور اس نے دیکھا اس کو یعنی حرجب علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور بھی یعنی مراج میں شرم سدرت منتہا کے پاس جنت الما جس کے پاس جنت الماوا اس یق سدرتا جب چاہ رہا تھا اس بیری پر ماں یشا وہ جو کچھ اس پہ چاہ رہا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نزدیک یہ ایک ایسا درخت ہے جو بیری نما ہے اور اس پر فرشتے پتنگوں کی طرح ہر طرف سے جمع ہو رہے تھے اللہ کے احکامات کے حصول کی غلط سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا مصروف دے کر ماضا نہیں بے کی وما تغا اور نہ حد سے آگے بڑھی یعنی جو کچھ دیکھا نہ اس کے دیکھنے میں کوئی کمی ہوئی اور نہ اس کے بیان کرنے میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا نفت رہ یا جو گبرو یقیناً انہوں نے دیکھا اپنے رب کے بڑے بڑے نمونوں کو اور بڑے بڑے نمونے سے مراد جنت کا دیکھنا جہنم کا دیکھنا مختلف انبیاء کرام کو آسمانوں پہ دیکھنا ان سے ملاقات اور ان سے باتوں کا کرنا اور بڑے درجے کے فرشتوں کو دیکھنا ان سے ملاقات اور ان سے گفتگو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے بڑے بڑے نمونے ہیں افرائے تم اللہ تلعزا بالا تم نے دیکھا ہے کہ اللہ اور عزا کو ومنات اخرا اور مناتالاخرا اور مناعت کو جو تیسرا ہے پچھلا یعنی سب سے چوٹا یہ وہ ہے کہ جن کو یہ لوگ اپنی زندگیوں میں اور اس کائنات کی تخلیق اور تعمیر اور اس کائنات کے اندر رونما ہونے والے واقعات کے پسی منظر میں یہ لوگ مختار سمجھتے تھے اللہ فرماتے اللہ کو مزہ کرو بول کیا تم کو ملے بیٹے اور اس کے لیے ہو بیٹیاں جس کہ گزشتہ صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ لوگ کیسے انصاف کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو یہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ان لوگوں نے اپنے خیالات اور عقائد فاصدہ کی دنیا کے روح سے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے رکھا ہے اذن زیبا. یہ بانڈنا اور یہ تقسیم تو بہت بڑے بے انصافی پر مبنی ہے انہیں نہیں ہے یہ سب کچھ مگر نام سمت انتم جو رکھ لیے ہیں تم نے و آبا حکم اور تمہارے ابا و اجداد نے کہ ان لوگوں نے لاکھ جو ان کا بتا عزا اور مناخ یہ ان کے بڑے بڑے مشہور بت تھے اور ان میں سے ہر ایک کو وہ اس کائنات کے اندر وہ پذیر ہونے والے سارے کے سارے حالات کے لیے مؤثر حقیقت جانتے تھے بعض وہ ہے کہ جو مالی خوشحالیوں کی دینے میں موثر ہے بعض وہ ہے کہ جنگ جو جنگوں میں کامیابی سے امکنان کرنے میں موثر ہے بعض وہ ہے جو بارشوں کے نازل کرنے میں موثر ہے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی موثر نہیں یہ سب کچھ وہ نام ہے جو رکھ رکھے رک ہیں تم نے اور تمہارے اباؤ اجدار اجداد نے ماں انض اللہ من سلطان اللہ نے ان کے اوپر اس بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی نہیں یہ لوگ پھر بھی کہتے مگر محاذ اپنے اچکلوں کے وما تحویل انفس اور جو کچھ ان کے دلی خواہشات ہیں یعنی یہ خواہشات کا مجموعہ ہے و لقد جے اہم ربن اور پہنچی ہے ان کو ان کے رب کی طرف سے ہدایت عمل انسانی ما تمنا کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ بچا ہے سو اللہ کے ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور اس سے پہلے کہ دنیا بھی یعنی یہ دنیا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کے سارے نعمتیں اس کے سارے خوشحالیاں اس کے سارے کامیابیاں اور اس میں سارے مصیبتوں سے آزادی یہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے اللہ کے اس کائنات میں جس کا خالف اللہ کے ساتھ ہے کسی اور کو اس اللہ واحد اللہ شریک نے اپنے اس کائنات میں مؤثر پیدا نہیں کیا جس کو اللہ نے اپنے اختیارات منتقل کر دی ہو کہ اللہ کی بجائے وہ ضرورتیں اس غیر اللہ سے مانگ ان جائے الحمد العالمین أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي أزن الله لمن يشاء ويرضاء ستا اسم باري سورة نجمك يدوسر كوها یہ جی رکو آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر تینتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آیت نمبر اٹھارہ میں اور انیس میں اللہ تبارک و وطالعہ نے اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ وہ بت کہ بدھ انہوں نے اپنے لیے اپنی زندگیوں میں مؤثر سمجھ رکھے ہیں اور ان کے مؤثر سمجھنے کے لیے ان کے پاس سوائے خیالات تصورات اور توہمات کے اور کوئی دلیل نہیں ہے اور ان بتوں کے متعلق اور اللہ کے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار دے کر یہ ان کے متعلق جو اپنے آخرت کے بارے میں جو ان کا اپنا ایک تصور ہے ان آخرت کے بارے میں جو یہ لوگ ان کو اپنا سفارش ہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہمیں نفع پہنچاتے ہیں جب ہم ان کا پوجا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ ہمارے سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکو میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ یہ محض ان کے خیالات ہے تصورات ہے اور اللہ کے حقائق محض کسی کے تصورات اور توہمات سے بدلا نہیں کرتے بلکہ اللہ کے اس سارے کائنات میں کتنے بھی انتہا فرشتے ہیں جن میں سے کسی کو بھی سفارش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سوائے ان کے کہ جن کو اللہ اجازت دے اور جس کی لیے چاہے اجازت دے تو ان میں سے ہر ایک نے جو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے اور گمان ٹھہرا رکھا ہے کہ ہمیں فلاں قیامت کے دن ہمارے سفارش کرے گا تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ روز مشر سفارش کرنے والے کی سفارش اللہ کے مرضی پہ موقوف ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کس کو سفارش کرنے کا اجازت دے گا یہ بھی اللہ کی مرضی پر اور اختیار پر موقف ہے اور تیسری یہ کہ کن لوگوں کے بارے میں وہ اللہ اجازت دے گا یہ بھی اللہ کے منشا اور مرضی پہ موقوف ہے تو ان میں سے ہر ایک نے یہ کیسا تصور کر دیا کہ حفنا جس کے ہم پوجا کرتے ہیں جس کے ہم نظ نیاز دیتے ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے سفارش کرے گا اور ہر حال میں کرے گا اور ہمیں تمہوں سے امکدار کرے گا اللہ تبارک و وطادہ کا احساس ہے کہ وہ کم کن اور کتنے تعدادوں میں ہیں فرشتے فماوات آسمانوں میں لاتون شفا تو کام نہیں آتی ان کے سفارش کسی بھی معاملے میں کچھ اللہ ممباد آئی عظم اللہ مگر تب جب اللہ ان کو حکم دے لم شا جس کے لیے چاہے وہ اور جس کو پسند کرے تو ان کا طرز زندگی اور طرز عمل دنیا کے اندر وہی ہے جو کہ اللہ کے ناراضگی کا باعث ہے نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے تو پھر کو جا ان کی یہ بدہماریاں اور کہاں اللہ کے رضا مندی ان شک وہ لوگ لج امین بل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نہ یسنون المزاحکتا وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے دسمیت الانسا خواتین کا نام یا خواتین جیسے نام یا زنانہ نام ایک حماقت تو ان کی یہ ہے کہ ان بے اختیار فرشتوں کو جو اللہ تبارک و وطالعہ سے سفارش کرنے کا ان کو رسائی حاصل نہیں ہے ان لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا اور اس پر مزید حماقت یہ کہ وہ انہیں عورتیں سمجھتے ہیں اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں ان سارے جہالتوں میں سے ان کے مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے اگر وہ آخرت کے ماننے والے ہوتے تو کبھی ایسے غیر ذمہ دارانہ باتیں نہ کرتے انکار کار آخرت نے انہیں انجام سے ڈیفیکل بنا دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ماننے یا نہ ماننے یا ہزاروں خدا مان بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ ان میں سے کسی عقیدی کا بھی کوئی اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی موجودہ زندگی میں نکلتا نظر نہیں آتا منقرین خدا یا مشرقین یا اللہ کے ایک ماننے والے سب کی کھیتیاں پکتی ہے اور جلتی بھی ہے سب بیمار بھی ہوتے ہیں اور تندرست بھی ہوتے رہتے ہیں ہر طرح کے اچھے اور برے حالات سب گزرتے ہیں اس لیے ان کی نزدیک کوئی بڑا اہم اور سنجیدہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو معبود مانے یا نہ مانے یا جتنے اور جیسے چاہے اچھا معبود بنا لے حق اور باطل کا فیصلہ جب ان کی نزدیک اس دنیا میں ہونا ہے اور اس کا مدار اسی دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج پر ہے تو ظاہر ہے یہاں کے نتائج میں کسی عقیدے کے حق میں ہونے کا قدیم فیصلہ کر دیتے ہیں نہ کسی دوسرے عقیدے کی باطل ہونے کی لہذا ایسے لوگوں کے لیے ایک عقیدی کو اختیار کرنا اور دوسرے عقیدی کو غذ کر دینا محض ایک منموج کا معاملہ ہے کہ جو چاہا وہ رائے قائم کر لے اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں فرما برداشت اور نافرمان کے ساتھ جو یکساں زیادہ رکھا ہوا ہے یہ اس لیے کہ دنیا حساب اور کتاب کی جگہ نہیں ہے دنیا تو اللہ کی دی ہوئی اختیارات کے امتحان کی جگہ ہے کہ اللہ کی ان دی اختیارات کو بندہ اپنی مرضی سے اس طرح سے استعمال میں لاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق یا اپنے خواہشات کے مطابق لہذا یہاں آزادی ہی آزادی ہے اگر کوئی اللہ کی ان دی اختیارات کا غلط استعمال کریں گے تب بھی اللہ ان کا دانا پانی بند نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وما بھی اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں, نہیں وہ پیروی کرتے وہ ان شک خیالات لاگنی منل حب یہ کچھ کام نہیں آ سکتے حق کے مقابلے میں فارض سو تب ایراج کیجئے ان سے جنہوں نے مو مولیا ہے ہے ذکر ہمارے خیر خان صحتوں سے, یا یاد سے وَلَن يُرِد اِلَّا اور جو کچھ نہیں چاہتے مگر دنوی زندگی کو ذالک کا وہ من وہ بس یہاں تک ہے ان کے علم کے انتہا یعنی وہ اپنے علم کے مطابق جس چیز کو جانتے ہیں اس میں بہتری کی حصول کے لیے یہ سارے اپنے توانائیوں کو صرف کر رہے ہیں اور آخرت اور بردفی زندگی جنت اور جہنم حساب اور کتاب اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا میں رہنے والا انسان ان تمام حقائق کو اپنے ذریعہ علم سے معلوم نہیں کر سکتے بلکہ ان تمام مراحل کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازر کردہ علم پر اعتماد کرنا ہوگا اور اس سے یہ منکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے یا آخرت کی منکرین کے آخرت کے انکار کے معاملے میں بیان کرنے والے باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے وہ تو انکار ہی کرے گا اس لیے کہ انسان کا انسانی دماغ اور انسانی عقل کے رسائے آخرت کے معاملات تک ہے ہی نہیں بلکہ وہ دنیا کی حدود تک کے حد کے لیے ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے وہ منکرین انکار ہی کریں گے تو اللہ فرماتا ہے یہاں تک پہنچے ان کے علم کے ان نوربا کا بے شک کے رب وہ خوب تر جانتا ہے بمن ان کو عن سبیلی جو بٹکا ہوا ہے اللہ کے راستے سے وہ ہوا عالم اور وہ خوب تر جانتا ہے اس کو جو اللہ کے راستے پہ آیا ود اور اللہی کے لیے ہے فِي سماوت یا مافل اوگ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں یہ ذی الزینہ کو آسان جنہوں نے برائیاں کی بے معال و جو انہوں نے کی اور تاکہ بدلے دیا جائے ان لوگوں کو کے یعنی ہر شخص کا حال اس کو معدوم اور زمین کا بدلہ دینے سے اور ان کو نیک اور بد, بد کا بدلہ دینے سے کوئی روک نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس پہ چل پھر زندگی گزارنے والے انسان اور جناتوں کا امتحان کیا جائے اللہ تبارک کو تعداد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خالق ہم اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کا مالک ہم ہے اللہ وینا بولو نہ جو اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں کبائر ارل اسم بڑے بڑے گناہوں سے فواہشہ اور بے حیائی کے کاموں سے اللہ اللہ ان کا بے شک تیرے رب کی بخشش میں بڑی اسبکم وہ تمہیں خوب تر جانتا ہے اس انشاہ اوبے جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے وہ اس ان اور جب کہ تم اجن تم چھوٹے چھوٹے بچے جنی چھوٹے بچے کم تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ان مراحل تک کو جانتا ہے جو ہم پہ گزرے ہیں اور جن سے ہم گزرنے والے پہ علم ہے ہم اپنے ماؤں کے پیٹ میں کس حالت میں تھے کس کیفیت میں تھے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے زندگی کے ان تمام مراحل کے بارے میں علم ہے چاہے وہ مرحلہ حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کے تحریر کا مرحلہ ہوں جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا یا انسا دوسرے انسانوں کی تحریر کے مراحل ہو جو رحم مادر میں پہلے پانی پھر خون پھر گوشت کے ٹکڑے پھر بے جان انسان اور پھر جاندار بچی کی صورت میں اور پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے سارے مراحل ہو یہ سارے کے سارے وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان تمام مراحل کو صرف جانتا نہیں بلکہ ان تمام مراحل کو خوب تر جانتا ہوں اور میرے حکم سے ہی انسان یہ سارے مراحل طے کرتا ہے فلاں تو زبو انفم سمت بیان کرو اپنی خوبیاں اپنے زبانوں سے نب و بیمن وہ خوب تر جانتا ہے تم میں سے ان کو کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے اگر تقوی کی کچھ توفیق اللہ نے دی تو پھر اس پر شیخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ بنا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اپنی پاکیزگی اور بزرگی کا ٹنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم نے ہستی کے اس دائرے میں قدم بھی نہ رکھا تھا ادمی کو چاہیے کہ اپنے اصل کو نہ بھولے جس کی ابتدا مٹی سے تھی پھر بتنی مادر کے تاریخوں میں ناپا خون سے پرورش پاتا رہا اس کے بعد کتنی جسمانی اور روحانی کمزوریوں سے دوچار ہوا آخر میں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ایک بلند مقام پر پہنچا دیا دنیا میں لحاظ سے تو اس کو اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کے ان دی ہوئی نعمتوں پر بڑھ چڑھ کر دعوی انکار نہیں کرنا چاہیے اور نہ اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے نہ اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ طرز اپنے اس کا اعنات میں پسند کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے نافرمانیوں کا انتخاب کر کے اپنے بڑائیوں کا لوگوں کے اوپر روب کا جمانا یہ اس انسان کے لیے نقصان دہ ہے گناہ کبیرہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں وہ راحت فرمائے کہ جو لوگ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور بحائیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اللہ تبارک و اطالعہ ان کے چھوٹے چھوٹے کوتاوں سے معاف کر دیں گے گناہ کبیرہ کے بارے میں پہلے وضاحت ہو ہے کہ گناہ کبیرہ انہی کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن اور احادیث میں سزاؤں کا ذکر ہو اور جن کے ارتکاب کرنے والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے مایوب قرار دیا اور بعض احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چند ایک گن کر کے بتایا کہ بھائی اللہ کے ساتھ شیر کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کسی بھی گناہ مسلمان کا قطر کرنا کسی بھی بے گنا کا غیبت کرنا کسی پاک دامن پر الزام اور تہمت لگانا چوری کرنا ڈاکہ مارنا شراب پینا زنا کرنا یہ وہ اعمان میں سے شامل ہے جو گناہ کے کے زمرے میں آتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کی ہوئی احکامات کو فرض نہ ماننا اور اللہ کے دیگر جتنی بھی ممنوعات ہے حرام کرد چیزوں ہیں چیزیں ہیں ان کے ارتکاب کو جائز سمجھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو گناہ کبیرہ کے زمر میں آتے ہیں اگر انسان اپنے آپ کو ان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے باز رکھے تو بطق بشریت مختلف مراحل پر انسانوں سے اس کے علمی کمزوریوں کی وجہ سے اگر کوئی چھوٹے چھوٹے کو یا سرزد ہو بھی جائے تو اللہ ان انسانوں کے نیک امن کی بدولت خود بخود معافی فرماتا رہتا ہے جیسے کہ حادث جاتا ہے کہ جب انسان نماز کے ادائیگی کے غرض سے وضو کرتا ہے تو جب یہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ پاؤں کے یہ پانی کے ساتھ ہی نیچے گر جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نیچے پھر جب چہرے کو دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ جو زبان آنکھ اور کانوں سے سرزد ہوئے ہیں اللہ ان کو معاف کر لیتا ہے تو ان تمام گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو صغیرہ کے زمرے میں آتے ہیں اس لیے کہ گناہوں گناہ کبیرا جتنے ہیں ان سے توبہ کرنا پڑتا ہے خصوصیت کے ساتھ ان کو ترک کرنا پڑتا ہے اور تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ان کے معافی ممکن ہو جاتی ہے وآخر الدرامة أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستائیس سے سورہ نجم کی یہ تیسرا اور آخری رکوع ہے یہ رکوع آیت نمبر تینتیس سے لے کر کا اختتامی صورت آیت نمبر ترسٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے آخرت کے زندگی کے بارے میں کچھ اصولی حقائق سے دنیا زندگی میں ہی بندوں کو آگاہ فرما دیا ہے تاکہ آخرت کی زندگی کے متعلق اور مراحل کے بارے میں کہ جو ان انسانوں میں سے ہر ایک پر گزرنے والے ہیں اور ہر ایک نے ان مراحل کو طے کرنا ہے ان مراحل کے بارے ان انسانوں کے ذہنوں سوچوں اور عقیدوں میں کوئی خم باقی نہ رہے کوئی شک باقی نہ رہے اور سارے حقائق انت واضح ہو جائے تاکہ ان واضح حقائق کی روشنی میں یا اپنے اس زندگی کے بارے میں جو فیصلے کرنا چاہے وہ اب دنیا ہی سے کر لیں چنانچہ ہے کیا پس آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو تبلا جس نے منہ پھیر لیا وہ آپا کلیلن اور جس نے دے دیا تھوڑا سا وہ اقدا اور پھر اس نے روک لیا مطلب ان آیاتوں کا اور نزولی پس منظر ان آیاتوں کا تفسیر ابن جریر اور ابنی کے روایت کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک شخص تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑا ہی مشہور اور سردار تھا پریش کا اور وہ ہے ولید ابن مغیرہ کہ یہ شخص پہلے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے متاثر ہوا اور دین اسلام کے دعوت قبول کرنے پہ امادہ ہو گیا مگر جب اس کے ایک مشرق دوست کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم اپنے آبا اجداد کے دین کو نہ چھوڑو اگر تمہیں آزاد آخرت کا خطرہ ہے تو مجھے اتنی رقم دے دو میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے میں وہاں کا عذاب میں بہت لوں گا بلے چونکہ سردار اور مالدار آدمی تک اس نے یہ بات مان لی اور اللہ کے راستے پر آتے آتے اسے پھر گیا جو رقم اس نے اس دوسرے مشرک دوست کو دینے تھی کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دے دی اور باقی روک دی اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ آخرت سے بے فکری اور دین کی حقیقت سے بےخبری میں ان کو کیسے کیسے جہالتوں اور کیسی کیسی حماقتوں میں مبتلا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علم کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے سوو سے دیکھ رہا یعنی کیا اسے معلوم ہے کہ یہ روش اس کے لیے نافع ہے یہ طرز عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے کیا وہ جانتا ہے کہ آخرت کے آزاد سے کوئی اس طرح بھی بچ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے املم کیا اس کو خبر نہیں بما فی صحف موسا وہ جو کچھ ہے مسالیہ سلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں میں وہ ابراہیم الدی اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہ وفا جو اپنے قول اور قرار میں وفادار تھا کیا ان صحیفوں کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ان میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے اللہ تزر واضرۃۃ یہ کہ ہر گز نہیں اٹھائے گا اٹھانے والا وزر اخرا کسی دوسرے کے بوجھ کو وہ انل انسان اور ایک آدمی کو وہی ملے گا اللہ ما صاحب وہ صاحب جو اعمال اس نے کمائے وہ انسائی ہو اور یہ کہ اس کے تمام ترکمائی صوف ضرور ان قریب اس کو دکھائی جائے گی سمجھا الجزا اللہ پھر اس کو بدلہ ملنا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملنا ہے ان آیاتوں میں ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسع علیہ صلاح والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والی صحیفوں میں نازل ہوئی تھی حضرت مسا علیہ السلام کے صحیفوں سے مرتور ہے حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والسلام کی صحیح تو آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں اور یہود و نسلہ کے کتب مقدسہ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا صرف قرآن ہی کی قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں دو مقامات پر صوف ابراہیم کے تعلیمات کے بعد اجزا نقل کی گئی ہے ایک یہ مقام دوسرا سورہ آلہ آخری پارے میں اس آیات میں ساتھ ہی تین بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ ہر شخص خود اپنے فیل کا ذمہ دار ہے دوسری یہ کہ ایک شخص کے فیل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی اللہ یہ کہ اس فیل کے انتخاب میں اس کا اپنا کچھ حصہ ہو تیسری یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسری شخص کے کھیل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے اور چھوڑا جائے گا کہ اس کے جگہ سزا بگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اللہ تبارک و بتالا کہ ان ارشادات سے تین اہم ترین مسئلے نکلتے ہیں ایک ہی یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پل پائے گا دوسری یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پل دوسرا نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو مثلا ایک شخص کا بیٹا حافظ قرآن ہے تو قیامت کے دن بیٹے کے باعمل عمل حافظ قرآن ہونے کے وجہ سے والدین کو ایک ممتاز مقام پر فائز کر دیا جائے گا اور انہیں خصوصی نوعیت اور قسم کا تھاج پہنایا جائے گا جیسے کہ صحیح حادث میں یہاں دوسری کے عمل سے یہ حصہ اس کو منا اس لیے کہ اس کے ان نیک امان میں اس کا امن دخل رہا ہے اس نے اس کو حفظ کرایا اسی طریقے سے جو شخص اور عمل کے بغیر جو کچھ نہیں پا سکتا تو کسی دوسری کے سائے اور عمل سے وہ فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتا جو اس کا اپنا ذاتی ہو تو ان تمام اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے با آسانی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ عقائد اپنا رکھے تھے کہ ہم فلاں کے ساتھ اپنے آخرت کے بارے میں لین دین کر لیتے ہیں یا قیامت کے دن یہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے ہم دنیا میں ان کو اس کے بدلے میں یہ مالی جان فراہم کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ان منتاہ اور یہ کہ رب ہی کے طرف انہوں نے پہنچنا ہے وہ انضحا کا وہ اور یہ کہ وہی ہے جو ہم اور رولاتا ہے وہی خوشحالی عطا کرنے والا ہے اور اسی کی طرف سے انسانوں پر دنیا میں آزمائش آتی ہے کہ جس میں سے خوشحالی پا کر یہ انسان خوشیاں مناتا ہے اور پریشانیاں دے کر یہ انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے روتا ہے تو ہنسانی کے اسباب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور رولانے کے اسباب بھی اللہ کی طرف سے تو خوشحالی کے اسباب کے حصول کے لیے بھی اس اللہ کے طرف اپنے عمل کے ذریعے رجوع کرنا چاہیے اور رولانے والے اسباب سے بچاؤ کے لیے بھی اس اللہ ہی کے دربار میں دسبد ہو جانا چاہیے اور اسی سے مفرت طلب کرنا چاہیے وہ اند و احیا اور وہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَئِنِ الزَّكْرَ وَالْعُنْسَى اور یہ کہ اسی نے بنایا ہے جوڑا نر اور مادیکھا لہذا اولاد کی حصول کیلئے بھی اس اللہی کے در میں جانا چاہیے اور اللہ کے در سے کہ اللہ کے دربار سے مراد مسجدیں ہیں کہ ان کو اپنے عبادتوں کی ذریعے اللہ کے حکموں کے تعمیل کرتے ہوئے آباد رکھا جائے اللہ اپنے گھروں کی آبادی کی وجہ سے ان کے گھروں کو خوشحالی کے اسباب سے آباد فرما دے گا چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو یا وہ پھر اسباب کی صورت میں من نطفت ان اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک بون سے ایک مطفی سے ایزا تمنا جبو وہ جائے جائے وہ انشل اخرا اور یہ اسی کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا وہ ان ہو وہ اور یہ کہ وہی ہے دولت اور خزانہ عطا کرنے والا وہی ہے خزانے عطا فرمانے والا وہ انب شہرا اور یہ کہ وہی ہے رب شہرہ کا شہرا یہ آسمان کا ایک روشن ترین ترا ہے جسے جوزہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ مفتقانہ زمانے میں اس سے اتنے متاثر تھے اور اس کو اپنی زندگیوں میں معصر مانتے تھے کہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے تو اس آیات میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں وہ اس درجے کا عظیم ہے کہ ہر انسان کو خوشی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ وہی شہرا کا بھی رب ہے وہ انل کا آد مل اولا اور اسی نے غارت کیا آد کو پھیلے وہ سمود اور قومی سمود کو بھی تھما اب خا بس ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا وہ قوہ قبل اور قوم نوح کو ان سے پہلے ان نم کا ابخوا بے شک وہ بھی تھے ظالم اور شبیر قسم کے لوگ اللہ تبارک و نے ایسے مفسدوں اور ظالم اور بغلوں کو تباہ کر ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے بالمتفقہ تھا اور وہ بستیاں جن کو الٹا کے پھینکایا پٹخ کر فخر شاہ پھر آ پڑا اس پر جو کچھ آ پڑا اس سے مراد حضرت رت السلاۃ والسلام کی بستی ہے کہ فرشتے نے اس بستی کو اٹھا کے پھینکا اٹھا کے پٹخ دیا اور اوپر سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پتھروں کی بارش کر دی جس نے اس پوری بستی کو ڈان کے رکھا اللہ کے عذاب اس پہ نازل ہوئی تمہارا سو انسان تو اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کے بارے میں شکوق اور شبہات کا اظہار کرتا رہے گا یہ ہے ڈرانے والا پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک یعنی حضور ندی کریم صلی اللہ بھی گذشتہ انبیاء کے میں سے ان کے طرح ایک پیغمبر ہے ایک نبی ہے جس طرح ان پیغمبروں نے تمہیں آخرت کے خطرات کے مراحل سے آگاہ کیا یہ بھی تمہیں انہی خطرات کے مراحل سے آگاہ کر رہا ہے عزفت آ پوچھنے والی یعنی قیامت قریب آ گئی لح سلح کا شفا کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول کر دکھانے والا کہ وہ کس دن کس تاریخ کو آئے گا کس سن میں آئے گا کہ اللہ کی سیوا کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ وہ آہی تا ہے اللہ کے حکم سے فامن حاضر حمی سے کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے و و اور ہنستے ہو والا تبکون اور روتے نہیں ہو تمہیں تو, تو اپنے سفر پر رونا چاہیے معذم کرنا چاہیے حاکر کو یہ دے نہیں کہ انجام سے غافل ہو کر نصیحت کی باتوں پر ہنسے اور مذاق اڑائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بندگی کا راستہ اختیار کریں اور مطی ہو کر یبین نیاز خداوند قہار کے سامنے چکا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاد ہے وہ ام تم سامد اور تم لوگ ہو کہ تم کھلاڑیاں کر رہے ہو مذاق اڑا رہے ہو سوسیدہ کرو اللہ کے آگے وابدو اور اسی کی بندگی کرو اس اللہ کے سامنے جکنے اور اس اللہ کے بڑائی کے اقرار کی وجہ سے ہی تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی تمہارے سارے خواہشات پوری کیے جائیں گے اور سارے مشکل مرحلے جو تم پہ آ چکے ہیں جو مستقبل میں تم پہ آئیں گے ان مشکل مرحلوں میں تمہاری مدد کی جائے گی اور اس کے لیے بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس سارے کائنات میں بالادست تسلیم کرنا جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ شریک اور بالادست مانتے نہیں ہو اور اس کے بالادستی کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر یہ پریشانیاں اور پیشمانیاں ناکامیاں اور ناباغیاں تمہارے مقدر بنتی چلے جائے گی یہ آیت سیدھا ہے اس کو سننے اور پڑھنے پر سجلاوت کر لینا چاہیے یہاں پہ سورہ نجم اپنے اختتام کو پہنچا وہ آخر الداوانہ الحمد للہ ربد العالمین